والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسا ان تکرہو شيئا وهو خیر لکم وعسا ان تحبو شيئا وهو شر لکم والله یعلم وانتم لا تعلمون کتبہ علیہ کم فرض کر دیا گیا تم پر لڑنا وہ وکرُ القم اس حال میں کہ وہ ناپسند ہے تمہیں و اور قریب ہے ان تقرو ان کہ ناپسند کرو تم کسی چیز کو وہ خیر خیرالقم جبکہ وہی بہتر ہو تمہارے لیے وہ اور قریب ہے ان توبو کے پسند کرو تم کسی چیز کو وہ و شبل اللہ کم وہی بری ہو تمہارے لیے واللہ اللہ اور اللہ جانتا ہے وہ ان لا تعلمون اور تم نہیں جانتے اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد قتال فرض کر دیا ہے جس طرح شریعت اسلامیہ میں اور فرائض ہیں اسی طریقے سے جہاد و قتال کو بھی اللہ نے فرض کیا ہے اس سے پہلے یہ آیت قدری ہے کہ كوتے و علیہ السیام روزہ تم پر فرض کر دیا گیا اس کے ساتھ یہ کہا گیا کتبہ علی القصاص قصاص تم پر فرض کر دیا گیا کتبہ علی اذا حضر حضرہ الموت ان طرح کا خینا یعنی وسیعت لکھنا فرض کر دیا گیا وہی لفظ جو ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ کتبہ علیکم القتال لڑنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ امام ظہری کے حوالے سے کہ لڑنا فرض ہے قتال فرض ہے ہر مسلمان پر فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں وہ عام ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک کے لیے فرض ہو اور دوسرے کے لیے فرض نہ ہو تو قتال ان فرائض میں سے ہے جو عموم کا حکم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے ہی مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا ہے لیکن جو معذور ہیں ان کو پھر مستثنا قرار دے دیا یا اسی طریقے سے استثنا کی اور چیزیں جو ہیں وہ ان کو مد نظر رکھا گیا لیکن بالعموم جہاد جو ہے قتال جہاد کا معنی قتال قتال زیادہ واضح ہے کہ جاہد و بم والم یعنی جہاد کرو تم مالوں کے ساتھ جانوں کے ساتھ تو یہ کبھی کس طرح ہوتا ہے کبھی کس طرح ہوتا ہے لیکن قتال جو ہے کتال ہے باقاعدہ اسلام کے دشمنوں سے اس طرح لڑنا کہ اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے شہادت کے لیے پیش کرنا اور دشمنوں کی جان لے کر ان کی قوتوں کو توڑنا یہ ہے کتال تو اللہ تعالیٰ نے جب فرضیت کا ذکر کیا تو قتال کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہے البتہ اس عمل کی ادائیگی کا انحصار حکمران پر یا حالات پر ہے یعنی ہر شخص اپنے اوپر کتال کو فرض سمجھے کہ میں نے جہاد کے لیے تیار رہنا ہے کتال کے لیے تیار رہنا ہے وہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے ہاں آگے اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے اس کو بھیجا جاتا ہے پیچھے رکھا جاتا ہے یہ جہاد چونکہ نظم و ضبط کے ساتھ ہوتا ہے قائدے کے ساتھ ہوتا ہے باقاعدہ اس کا اطاعت کا ایک پورا نظام ہے یہ اجتماعی طور پر ایک عمل ہے یہ کوئی انفرادی عمل نہیں ہے جب یہ اجتماعی عمل ہے تو اس کے لیے پھر ایک واضح طریقہ کار ہے اس کا امیر ہے امیر کے کا حکم ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ حکم ہو کہ تم جہاد کے لیے جاؤ وہ جائے اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے تمام یعنی فقہا سب اس بات پر متفق ہیں اور کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جب کسی کو جہاد کے لیے قتال کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ تم جاؤ اور جا کے اللہ کی راہ میں لڑو اور تم تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کے اوپر قتال فرض عین ہو جاتا ہے سمجھا گئی ہے ہاں اگر یہ کہا جاتا ہے بھائی ابھی تیرے تیری جان کی ضرورت نہیں ہے تو صاحب سربت ہے تو اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کر تو وہ مال پیش کرے تیری فلان چیز کی ضرورت ہے تیری تیرے علم کی ضرورت ہے تیری صلاحیت کی ضرورت ہے تیرے مشورے کی ضرورت ہے تو وہ اس کے پیش نظر اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے جو اس کو کہا جائے اس کے اوپر وہ عمل کرے لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی ٹھیک ہے ہماری اپنی مرضی پر منحصر ہے چاہے تو ہم جہاد کریں چاہے نہ کریں اس کے لیے گنجائشیں نکالیں اس کے لیے فرار کے رستے نکالیں اللہ تعالیٰ نے کوتبہ کے لفظ سے یہ سارے بہانے یہ فرار کے سارے رستے بالکل بند کر دیے ہیں اور ہر شخص پر جہاد کو ہر مسلمان پر جہاد کو فرض قرار دے دیا ہے یہ ابن کثیر نے تبری نے اور دیگر مفسرین معصور تفاصیر میں ان اس چیز کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اللہ اکبر تین صورتیں ہیں کہ جن میں جہاد فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے وہ تین صورتیں ہیں کون کون سی تین صورتیں پہلی صورت یہی جس کا ذکر میں نے کیا کہ کسی کو امیر یا حاکم جو جہاد کے ذمہ دار ہے وہ اس شخص ایک فرد کو ایک فرد کو جہاد کے لیے وہ کہے کہ بھائی تیری ضرورت ہے اب تو جہاد میں جا اس فرد پر وہ فرزین ہو جائے گا اگر وہ یہ حکم دیتا ہے کہ سارے ہی مسلمانوں کی ضرورت پڑ گئی ہے دشمن کی قوت بہت زیادہ ہے اس کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں یہ چند لوگ جہاد کریں گے تو کافی نہیں ہوگا سب لوگوں کو ہی جہاد کرنا چاہیے تو جس کو نفیر عام کہتے ہیں اگر حاکم یہ فیصلہ کر دے جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے وہ فیصلہ کر دے کہ سب ہی نکلیں گے تو سب پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے گویا کہ اگر ایک فرد کو حکم دیا جائے تو اس کے لیے فرض عین ہے اگر سب کے لیے حکم دیا جائے تو ان سب کے لیے فرض عین ہے اگر ان میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا جائے تو ان لوگوں پر فرض عین ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خود فیصلہ کرے گا فیصلہ امیر کرے گا حاکم کرے گا جو جہاد کی کمان کر رہا ہے کنٹرول کر رہا ہے وہ فیصلہ کرے گا ہر مومن مسلمان کو جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے یہ یہ پہلی صورت ہے جہاد کے فرض عین ہونے کی ایک فرد کے لیے یا چند افراد کے لیے یا سب کے لیے بات سمجھ آ ہے ایک شکل یہ ہے فرض عین کی اور دوسری شکل جب دشمن کسی علاقے پر حاوی ہو جائے وہ قبضہ کر لے سمجھا گئے یہ حملہ کر کے مسلمانوں کے کسی علاقے پر قبضہ کر لے تو اس شکل کے اندر بھی اس علاقے میں رہنے والے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنا علاقہ کافر سے چھڑائے اس کو نکالیں یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے برداشت نہیں ہو سکتا کہ کافر مسلمانوں کے علاقوں پر قابض ہو جائیں مسلمان ان کی غلامیوں غلامی کو تسلیم کر لیں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں اور یہ سمجھیں سبحان اللہ محر, یعنی مفصرین نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر ایسی شکل میں مسلمانوں کے پاس وسائل کم ہوں تو اس کو بھی نہیں بہانہ بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم ہی اس بات کا دیا ہے کہ جس کی تم طاقت رکھتے ہو اس کے مطابق نکلو اور جو چیز کم ہوگی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا لیکن وسائل کے کم ہونے کو اور کسی اور چیز کو بہانہ بنانے کی بجائے دشمن کو اپنے علاقے سے نکالنا اور اپنے علاقے کو اس سے آزاد کروانا یہ اس علاقے کے مسلمانوں پر فرض ہے حافظ عبدالسلام صاحب نے تو ماشاءاللہ اللہ یہاں تک لکھا ساری روایات جمع کر کے کہ فرض کر لو کہ لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں ہیں لڑنے کے لیے وسائل نہیں ہیں حتیٰ کہ اس کے ان کے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ پتھروں اور یعنی پتھروں بٹوں کے ساتھ وہ کسی سے لڑے فرماتے ہیں کہ صرف دانتوں کے ساتھ کاٹ کے ہی وہ اس فرض کو ادا کریں لیکن اس سے پیچھے نہ رہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس دانتوں کے ساتھ تو کاٹ کے دشمن کو, دشمن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نا ہاں جی فرمایا کہ اس حد تک ضروری ہے اللہ اکبر اور یہاں اللہ تعالی معاف کرے <laughs> لوگ یہ جو جی علاقے کا جہاد ہے یہ علاقے کا جہاد ہے یہ زمین کا جہاد ہے ہاں جی یہ علاح کلمت اللہ کا جہاد نہیں ہے یہ ایسی تعویلیں جہاد سے بچنے کے لیے ایسے بہانے اور اس قسم کے فضول مسئلے بنا بنا کر امت کو جس طرح بزدل بنایا جس طریقے سے اللہ اکبر کرتبی نے کرتبی نے اس موقع کے اوپر سبحان اللہ اندرس کی مثال دی ہے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہ اگر دشمن کسی علاقے پر قابض ہو جائیں تو مسلمانوں پر کس قدر ضروری ہے کہ وہ اپنے علاقے کو آزاد کروائیں اور دشمن کو وہاں سے نکالیں امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر اندلس کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ کس طریقے سے دشمن مسلط ہوا اور کس طریقے سے وہاں مسجدیں گرائی گئیں اور کس طریقے سے مسلمان عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئیں اور جس قدر مسلمانوں کا قتل ہوا امام قرطبی نے اندلوس کی مثال دے کر اس بات کو واضح کیا کہ یہ حالت ہوئی مسلمانوں کے ساتھ تو یہ کہ جی ہم کمزور ہیں ہم لڑ نہیں سکتے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس قوت نہیں ہے ہمارے پاس یہ ہے اور وہ ہے امام کرتبی نے اتنا نکھارا ہے یہ مسئلہ اتنا واضح کیا ہے اور اندلس کی مثال دے کر یہ بیان کیا واقعتاً اندلس کو طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا اور وہ اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ وہ علاقہ بنا تھا اور وہاں مسجدیں اور اسلام کی دعوت کتنی پھیلی تھی لیکن جب مسلمان غافل ہوئے جہاد کا عمل ترک کیا تو دشمن پھر مسلط ہوا اور انہوں نے اتنا قتل کیا مسلمانوں کا اس قدر عورتوں کی عصمت دری کی اور اس قدر وہاں فساد پھیلایا مسجدیں گرائیں نام و نشان اسلام کا مٹا کے رکھ دیا آج ہسپانیہ میں اندلس میں بالکل چند نمونے کی چیزیں مسجدیں موجود ہیں ورنہ اسلام کا نام و نشان بھی وہاں ختم ہو گیا بھائیو آج انڈیا کیا کر رہا ہے سوچو گائے کے زبیہ پر پابندی بابری مسجد کی شہادت بابری مسجد کے بعد پانچ سو سے زیادہ مسجدیں پھر انہوں نے شہید کی اور وہ لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ ہندو بنا لیں بلکہ وہ برملا طور پر کہتے ہیں کہ ہند میں رہنا ہے تو رام رام کہنا ہے یہاں مسلمان ہو کے رہو اپنی مسجدیں آباد کر کے رہو گائے کا زبیحہ اور یہ مسلم اسلام کے جو احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کر کے اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتے یہ ہند میں آج بالکل وہی کام چل رہا ہے جو کبھی ہسپانیہ کے اندر اندروس کے اندر جو کیفیت تھی اور وہ بھی اسلام کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ حکبہ اضا لقیت الدین کفر ظہفن فلاط و اکبار ایک شکل یہ ہے کہ جب فرض ہو جاتا ہے فرض عین کی حیثیت ہوتا ہے جہاد وہ کیا ہے کہ لڑائی شروع ہو چکی ہو جو لوگ لڑائی میں شریک ہو جائیں ہاں جی لڑائی میں شریک ہو جائیں جب تک وہ فیصلہ نہ کر دے جب تک جہاد کا فیصلہ نہ ہو جائے دشمن بھاگ نہ جائے علاقہ چھوڑ نہ دے شکست تسلیم نہ کر لے تو جو لوگ جی لڑائی میں کام شروع کر چکے ہوں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بہانے کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹے یا وہ دشمن کو نکال دیں یا ان کی جان اللہ کے سپرد ہو جائے اور وہ شہید ہو جائے یہ تیسری شکل ہے یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر کلام کیا اسی طریقے سے دیگر فقہائے امت نے ان چیزوں کو واضح کیا تو یہ تین شکلیں ہیں جہاد کے فرض عین ہونے کی اس کے اندر بہت زیادہ انحصار دو چیزوں کا ہے ایک حالات کیا ہیں دوسرے جو جہاد کا کنٹرول کرنے والا ہے اس کا حکم کیا ہے یہ دو چیزیں جو ہیں ان تینوں صورتوں کے اندر ان کی بہت اہمیت ہے تو بنیادی طور پر جہاد و قتال ہر مسلمان پر فرض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اس سلسلے میں بڑی واضح ہے ملم مل یخذ ولم یو حدثب ہی نفسہ مات علا شربۃ منفاق من ماشاء اللہ سارے بھائیوں کو یہ حدیث یاد ہوگی کہ جس نے کوئی غزوہ نہیں کیا جس نے کوئی غزوہ غزوہ کا منع لڑائی ہاں جی غزوہ کا لفظ بولا ہے ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ اس نے پڑھایا نہیں ہے کتاب سے قلم کا جہاد نہیں کیا ہے فلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی غزوہ نہیں کیا ولم یو حدس بہی نفس اور اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کیا سب سے پہلے تیار جسمانی تیاری جہاد کی ٹریننگ تو بعد کی بات ہے نا پہلے تو انسان اپنا ذہن تیار کرتا ہے ہاں جی فیصلہ کرتا ہے یہ حدس بہی ہی نفسا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے دل و دماغ کو جہاد قتال کے لیے تیار ہی نہیں کرتا جب وہ دیکھو نا جب وہ تیار کر لیتا ہے جب وہ فیصلہ یہ معنی ہے لمبی نفسا جب وہ جہاد کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے پھر رستے نکالتا ہے تلاش کرتا ہے ابھی کہاں میں جاؤں گا کہاں مجھے ٹریننگ ملے گی ہاں جی کیا مجھے کرنا چاہیے کیا سامان مجھے تیار کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے وہ اپنے باقی امور کو جلدی سمیٹتا ہے تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نہ غزوہ کیا نہ غزوہ کے لیے قتال کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ما ماتع شعبۃ النفاق تو اس کی موت نفاق کے ایک شعبے پر ہوگی جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے گویا کے جہاد سے فرار جو ہے یا اس کو نہ تسلیم کرنا اس کے لیے اپنے آپ کو نہ تیار کرنا یہ نفاق کی علامتوں میں سے بڑی علامت ہے اور نفاق سے بچتا وہ ہے جو جہاد و قتال کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے کب حکم آتا ہے کب ایسے حالات ہوتے ہیں تو وہ اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے اور ہر وقت تیار ہوتا ہے یہ شخص جو جہاد کے لیے تیار ہے وہ حالت ایمان کے اندر ہے جو جہاد کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ زندگی میں حالت نفاق کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں واضح فرمائیں اللہ اکبر ویسے عجیب بات ہے میں کہتا ہوں چھوڑو باقی لوگوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے بات ان کی کرتے ہیں جو مکمل طور پر کتاب و سنت کے داعی کتاب و سنت کے اپنے آپ کو پابند کرنے والے بتائیے جتنا زور اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے کیا اتنا زور ہم جہاد اور قتال کے لیے دے رہے یہ سوچنے کی بات بہت بڑی سوچنے کی بات یا پھر جتنا زور روزے کی فرضیت کے اوپر دے کر لوگوں کو تیار کرتے ہیں ہاں جی اور اس میں کوتاہی کو کیا قرار دیتے ہیں یہ ایک آدمی روزے کو مانتا ہی نہیں ہے وہ آپ کے نزدیک کیا ہوگا علماء کے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا ایک رکن اسلام کا منکر جو ہے وہ پورے اسلام کا منکر ہے ٹھیک ہے نا جی تو آپ اس وجہ سے اس مسئلے پر اتنا زور دیتے ہیں اس قدر لوگوں کو تیار کرتے ہیں سمجھا کہ رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے آپ کے خطبے رمضان کے لیے روزے کی فرضیت کے لیے روزے کے مسائل روزے کی اہمیت روزے کی فضیلت اس کے اوپر پوری امت کی ذہن سازی کیا ہمارے علماء کتاب و سنت کے دایان نبیوں کے وارث ہیں یہ کیا جہاد و قتال کو یہ وزن دیتے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے بڑے افسوس کی چیز ہے کہ گنجائش نکالیں گے لوگ کہیں گے جی کیا والدین کی اجازت کے بغیر جہاد ہو سکتا ہے لو یہ مسئلہ لے کے کھڑے ہوئے جہاد پر گفتگو ہو رہی ہے تو موضوع کیا ہے والدین کی اجازت کے بغیر جہاد ہو سکتا ہے اب ادھر سے ادھر سے دلائل تلاش کر کر کے کر کر کے فرض کے ہے اور والدین کی اجازت کے بغیر جہاد ہو نہیں سکتا تو چونکہ والدین آج کل اجازت نہیں دیتے چلو جان چھوٹی جہاد ہے ہی نہیں سیدھی بات یہ انداز فکر ہے اچھا بھائی جنازہ بھی تو فرض کفایا کیا تم نے فر جنازے کے لیے یہ اسلوب دعوت کبھی اختیار کیا ہے یہ اندازے بیان تم نے کبھی اختیار کیا ہے کہ یہ جنازہ جو ہے وہ فرض کفایا ہے پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے اگر چند لوگ بھی بستی کے پڑھ لیں تو سب کی طرف سے یہ کافی ہے اسی کو فرض کفایا کہتے ہیں تو لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جب جنازے کی بات ہوتی ہے مولوی صاحب خود مسجد سے اعلان فرماتے ہیں فلاں فلاں کا والد اور فلاں کا بھائی یہ فوت ہو گئے سارے لوگ جنازے کے لیے شریک ہوں پھر جب جنازے کے لیے آتے ہیں تو جنازے سے پہلے حضرت صاحب گفتگو فرماتے ہیں جنازہ پڑھنے کا ایک قیرات رات ثواب ملتا ہے اور اگر جنازے کے بعد آپ دفن بھی کریں تو اور دعا کریں قبر پر کھڑے ہو کر تو دو کی رات ثواب ملتا ہے اتنی فضیلتیں اتنی حدیثیں بیان کر کر کے حالانکہ ہے فرض کے ہاں جی سچی بات ہے اللہ تعالیٰ جس کو فرض قرار دے رہا ہے ہمارے علماء نے اس کو جنازے جتنی بھی اہمیت نہیں دی بلکہ الٹا روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ کن لوگوں کا شیوا تھا کہ اس طریقے سے دین میں اپنی پسند کی چیزوں کو اختیار کرنا اور جو پسند نہ ہو اس کے لیے تعویلیں کرنا اس کے لیے فرار کے رستے بنانا آپ پڑھ چکے ہیں میں میں نہیں کہتا کہ یہ کن لوگوں کی عادت تھی اور کنہوں نے یہ کام کیے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ہاں بھائی تو تین شکلیں جن کے اوپر امت متفق ہے امت کے فقہ متفق ہیں کہ تین شکلوں کے اندر جہاد فرض عین ہوتا ہے باقی شکلوں کے اندر وہ کفایہ کی شکل اختیار کرتا ہے لیکن کفایہ کی صورت میں بھی اس کا بڑا ہی اجر ہے بڑا ہی اجر ہے لیکن جب فرض عین کی کیفیت ہو تو حافظ حافظن حجر رحمت اللہ علیہ یہ فت الباری میں اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جب جہاد فرض عین کی حیثیت اختیار کر جائے تو پھر والدین کی یا کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے یافت ابن حجر نے فت الباری میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کو صحیح بخاری کی شرح کے اندر اس کو بیان کیا ہے بخاری کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے اچھا ویسے ہر مسئلے کے اندر بخاری کی شرح فت الباری کے ماشاءاللہ ہمارے علماء بڑے حوالے دیتے ہیں لیکن یہ حوالہ کبھی نہیں دیں گے فت الباری کا یہ حوالہ ہاں جی کہ جب فرد عین کی حیثیت ہو تو والدین کی یا کسی اور کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ان کے اجازت کے بغیر جہاد ہوگا فتح حافظ ابن حجر یہ بات لکھتے ہیں لیکن اس کو ہمارے علماء چھپا لیتے ہیں اور اپنی مرضی کی بات پہنا کے حدیثوں کو بیان کر کے اپنا مطلب نکال لیتے ہیں یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور خاص طور پر جہاد کے اس مسئلے کے اوپر بڑی بڑا ہی ظلم ہوا ہے میرے عزیز بھائیو اسلام کے چند مسئلے ہیں کہ جن کے اوپر ہمیشہ زیادتی ہوتی رہی ہے اگر کافر دہشت گردی قرار دے کر جہاد کے خلاف اس قدر تحریک برپا کرتے ہیں تو سچی بات ہے اگر ہمارے علماء نے یہ کام نہ کیا ہوتا اور لوگوں کو صحیح معنوں میں جہاد کے لیے دلائل کے ساتھ تیار کیا ہوتا تو امت کے اندر غفلت کی یہ کیفیت نہ ہوتی کہ یہ اب دہشت گردی قرار دے کر اس پر پابندی لگاؤ جی اس پر یہ کرو اس پر یہ کرو کہ یہ ہماری حکومتیں بھی کر رہی ہیں ہمارے لوگ یعنی جو جو اپنے آپ کو مسلمان کے وہ سارے یہ کام کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جن لوگوں نے علماء نے جو شریعت کے واضح کرنے والے ہیں نبی کے وارث ہیں انہوں نے اس مسئلے کو اس طریقے سے نکھارا ہی نہیں ہے بلکہ دشمنوں کو یہ موقع ملا کہ اس کو دہشت گردی اس کو شدت پسندی قرار دے کر مسلمانوں کے اندر اس کے خلاف ذہن سازیاں کریں اللہ اکبر آگے فرمایا واہ واہ کرم قتال لڑنا تم پر فرض کیا گیا ہے لیکن وہ تمہیں ناپسند ہے وہ وکر اللہ کم وہ تمہیں ناپسند ہے اللہ تو جانتا ہے نا کہ یہ چونکہ مسئلہ مشکل ہے آسان آسان چیز جو ہے وہ اس کو تو لوگ آ, گوارا کرتے ہیں جو چیزیں مشکل ہے اس کو پھر انسانی فطرت بھی ہے دیکھو نا اس کے اندر جان قربان کرنی پڑتی ہے اس کے اندر مال قربان کرنا پڑتا ہے جہاد کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے بیوی بی بچے چھوڑنے پڑتے ہیں سمجھا گئی اس کے اندر قربانی ہی قربانی ہے جہاد قربانی کا نام ہر چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے تو ظاہر ہے قربانی کوئی آسان کام نہیں ہوتا یعنی ذہن صرف جو اعلیٰ ترین ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس کو اپنی شہادت سمجھ کے اللہ سے شہادت کی دعائیں کر کے اور اجر کی امید رکھ کے پھر وہ تو کرتے ہیں لیکن جو کمزور ہیں وہ تو ہمیشہ پھر بچنے کی ہی کوشش کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وکر القم یہ لقم سے مراد تو مسلمان ہے یہ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی کہ اے مسلمانوں اللہ جانتا ہے کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو لیکن اس کے باوجود اللہ تم پر فرض کر رہا ہے یہ کام یہ ضروری بہت ہے آگے فرمایا اصا ان تک رہ شعی ان بہو خیر قریب ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہی بہتر ہو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے جہاد قتال اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی بہتر ہے تمہارے لیے جہاد کرو گے تو اللہ تمہیں دنیا میں عزتیں دے گا تمہیں غلبے دے گا اس کے ساتھ جو اللہ تعالی نے نتائج رکھے ہیں جو آزادیاں تمہیں ملیں گی جو قوتیں تمہیں ملیں گی ہاں جی اللہ تعالی نے اس کے اندر کتنی خیر رکھی ہے ہاں اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ آسان توحبو شی انبہ و شرب اللہ کم تمہیں کیا چیز پسند ہے گھر میں رہنا ایش و آرام کی زندگی بسر کرنا بیوی بچوں میں رہنا ہے جی اور تکلیف میں اپنے آپ کو نہ ڈالنا سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کرنا جان قربان کرنے کے لیے میدان میں نہ نکلنا وہ تمہیں پسند ہے اص ان توحبو شعی ان بہب شر اللہ اللہ فرماتے ہیں جس چیز کو تم پسند کرتے ہو اللہ کہتا ہے یہ شر ہے تمہارے لیے کیونکہ تم جہاد چھوڑ کر ایش و آرام کی زندگی کو پسند کرو گے نتیجہ کیا نکلے گا دشمن مسلط ہو جائے گا دشمن تم پر غالب آ جائے گا تمہاری عورتوں کی عصمتیں نہیں بچیں گی جس مال کو تم بہت اہمیت دیتے ہو یہ مال بھی تمہارے پاس نہیں رہے گا یہ عزتیں تمہارے پاس نہیں رہیں گی اور یہ غلامیاں تم پر مسلط ہو جائیں گی اور ان غلامیوں کی وجہ سے پھر تمہارے لیے جتنے مسائل کھڑے ہوں گے وہ شر ہی شر ہوگا تمہارے لیے لیکن تمہاری توجہ نہیں ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھیے میں تو ولہ دیکھتا ہوں کہ کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا زور دار انداز اتنا زوردار انداز اختیار نہیں کیا جتنا قتال کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے کیا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت دی انسانی فطرت کی اصلاح کی ان کی سوچوں کے اندر جو بات ہو سکتی ہے اور ان سوچوں کی وجہ سے جو غفلت ہو سکتی ہے اور پھر جو رستے نکل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے رستے بند کر کے یعنی یہ واضح کیا کہ ہر صورت میں یہی تمہارے لیے بہتر ہے لڑنا تمہارے لیے بہتر ہے اس لڑائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کو کافروں کو مغلوب کر کے اسلام کو غالب کر کے اس کے اندر جتنی خیر اللہ نے رکھی ہے جس قدر فائدے اللہ تعالی نے رکھے ہیں دنیا کے اور آخرت کے اور پھر اس کو چھوڑ کر جو ایش و رام کی زندگی کا تصور تم رکھتے ہو اس عیش کے ساتھ جو غلامیاں وابستہ ہوتی ہیں جو یعنی نفسیاتی الجھنیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں معاشرے کا جتنا بگاڑ ہوتا ہے اور پھر کلچر جس طریقے سے بدل جاتے ہیں تہذیبیں بدل جاتی ہیں حتیٰ کہ غیر مسلط ہو جائیں اور عصمتیں محفوظ نہ رہیں تو غالب آنے والی قوم میں پھر وہ نسلیں برباد کر دیتی ہیں اور تمہارے اندر گھس کے زناکاری بدکاری عام کر کر کے وہ اعلیٰ ترین چیز جس کو نصب کہتے ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالی نے اس کو خیر اور شر سبحان اللہ اس مسئلے کو خیر اور شر سے اتنا وابستہ کیا اور اس قدر سمجھایا اور آخر میں پھر مہر لگا دی اس بات پر واللہ اللہ ہو و انتم اللہ تعالم اللہ جانتا ہے تمہارے لیے خیر کیا ہے اللہ جانتا ہے تمہارے لیے شر کس چیز میں ہے ہاں اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے اگر اس کا مطلب کیا ہے اگر تمہیں اس ساری بات سمجھانے کے باوجود بھی جہاد سمجھنا آئے پھر صرف اللہ کا حکم مان کر کرو ہو سکتا کہ تمہارے ذہن پھر بھی تیار نہ ہو جی یہ جو اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں بھائی اس کو اس کو اس کو کرنا ہی تمہارے لیے خیر ہے اس کو چھوڑنا شر کا ذریعہ ہے تمہیں یہ بات سمجھ نہ آئے اور تم گھیر ویر کے کہ کہو جی جان دینا کہاں پسندیدہ ہو سکتا ہے جی مال بھی قربان ہو جائے جی یہ ہو جائے جی ساری دنیا کو دشمن بنا لیں گے آخر کس کس سے لڑیں گے آج یہ گلوبل ولیج بن چکا ہے یہ ساری دنیا ایک یعنی ایک گلوبل ویلج ہے ساری دنیا ایک گاؤں ہے ایک آبادی ہے اب آپ جہاد کریں گے قتال کریں گے تو دیکھو سارے دشمن ہیں اگر یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جو تمہیں سمجھا رہا ہے اس کے باوجود تمہیں سمجھ نہ آئے اور تم اس کے مقابلے میں اور باتیں کرنے کی کوشش کرو تو سنو و اللہ علم لا باتیں کرنا بند کرو بس اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جان ختم نہیں سمجھ آتی پھر بھی کرو اللہ اکبر وہ آخری چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا جو آخری حصہ ہے بھائی اس کو بھی اس کا اس بات کے اوپر واضح کر دیا اس کا مطلب ہے اگر کوئی جہاد کے تال نہیں مانتا اللہ کے علم پر اس کو شک ہے و اللہ عالم و ان اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس تمہیں اپنے علم پر اپنی معلومات پر اور جو تم خود سوچتے ہو اس کے اوپر بھروسہ زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کو کم تر مانتے ہو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس قدر سخت انداز اختیار واللہ باقی فرائض کے بارے میں دیکھو قرآن کا انداز بیان یہ نہیں ملے گا ان کے بڑے بڑے علماء فکہ جو فتو دیں گے ہاں جی قوم کا کے اندر بگاڑ جس طریقے سے پیدا ہوگا جہاد سے غفلت جتنی آئے گی اس غفلت سے نقصان جتنے امت کے ہوں گے ہاں جی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا اس لیے اللہ نے اس مسئلے کے لیے علم بھی عقیدہ بھی اور پھر ڈنڈا بھی ہی یعنی ہر چیز ہی اللّہ تعالیٰ نے یعنی اس کے لیے بیان کر دی اللہ اکبر یس عن ان الحرام قتال الفی قل قتال فیه کبیر وصد الصبیل اللّہ و قفرمبحی ولسد الحرام و اخراج و اہل ہی من ہو اکبر و من القتل ولفتنا تو اکبر و من القتل ولا یزالو ن یو قاتل دین ہی فعمت وََ کا فرن فلا اکت تامال دنیا ولآرہ و اولا اکا صحابنار فیح خالدون یس لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ان شہر الحرام حرام مہینے کے بارے میں قطال فی اس میں قطال کے بارے میں حرام مہینے میں قتال کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قل کہہ دیجئے قتال لڑنا فی ہے حرام مہینے میں کبیر بڑا گناہ وصدن انصبیل اللہ اور روکنا اللہ کی راہ سے اللہ کے دین سے و کفرم بہی اور کفر کرنا اس کے ساتھ یعنی اللہ کے دین کے ساتھ ومسد الحرام اور نکالنا لوگوں کو مسجد حرام سے کفر کرنا یعنی کفر کرنا مسجد حرام سے اسلام سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے وہ اخراج و اہل ہی اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو نکالنا منو اس سے اکبر و زیادہ بڑا گناہ ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک والفتنہ تو اور فتنہ اکبر و زیادہ بڑا گناہ ہے من القتل قتل سے ولا یا اور ہمیشہ رہیں گے یقاتلونکم وہ لڑتے تم سے ہمیشہ وہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ یاردو یہاں تک کہ لوٹا دیں تم کو عن دینکم تمہارے دین سے انستع اگر کر سکے اگر وہ طاقت رکھیں وم یرتد اور جو پھر جائے من تم میں سے عن دین ہی اپنے دین سے فیمت پس وہ مر جائے وہ کافر ان اس حال میں کہ وہ کافر بھی کافر ہی رہے فلاء پس ایسے لوگ حب تت و ہم ضائع ہو جائیں گے ان کے اعمال پھر دنیا بلآخرہ دنیا میں اور آخرت میں و اور یہ لوگ اصحاب النعر آگ والے ہیں دوزخی ہیں ہم فی خالدون وہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جی یس عن شہر الحرام قطع النفی ایک واقعہ پیش آیا اس عائد کے شان نزول میں اگر اس کو سن لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ معنی سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ جہاد کا دستہ جہاد کا روانہ کیا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قافلے کا سالار مقرر کیا گیا آپ نے یہ دستہ جہاد کے لیے روانہ کیا تو جس طرف روانہ کیا یہ وہاں پہنچے وہاں انہوں نے حملہ کیا حملہ کرنے کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ مرے اور باقی سامان لے کر یہ واپس پلٹے اور یہ رجب کے مہینے کے اندر یہ لڑائی ہوئی رجب میں یہ لڑائی ہوئی تو رجب چونکہ چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے چار مہینے ہیں نا کون کون سے ذکع ذیق ذیل حج محرم اور رجب یہ چار مہینے ہیں اور ان چار مہینوں میں جاہلیت سے ہی لڑنا برا سمجھا جاتا تھا اور جاہلیت میں لوگ لڑائی نہیں کرتے تھے اور لڑائی بلکہ بند کر دیتے تھے ہمیشہ ان مہینوں کا احترام کیا گیا تو اسلام نے بھی حرمت والے مہینوں کا وہی احترام برقرار رکھا اس کو تبدیل نہیں کیا تو جب یہ واقعہ پیش آیا رجب کے مہینے میں یہ لڑائی ہوئی اور لوگ واپس آئے واپس آنے کے بعد بڑا شور اٹھا عرب عربوں کے اندر کہ قبائل کے اندر بھی پروپیگنڈا ہوا مدینے کے اندر بھی پروپیگنڈا ہوا کہ یہ تو جی رجب کے اندر لڑائی لڑی گئی ہے اور غنیمت کا مال لائے لائے ہیں اسی طرح وہاں جو لوگ قتل ہوئے ہیں یہ حرام مہینے کے اندر یہ ہوا ہے یہ بڑا ظلم ہو گیا ہے یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے یس النا کا انشہر الحرام الفی لوگ آپ سے حرام مہینے کے اندر لڑنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل اے نبی آپ کہہ دیجئے قتال انفی ہے کبیر حرام مہینے کے اندر قتال لڑائی بہت بڑا گناہ ہے کوئی شک نہیں ہے یہ بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے لیکن فرمایا عن الصبیل اللہ ہے اللہ کی راہ سے روکنا اللہ کی راہ سے دین اسلام سے لوگوں کو روکنا کہ کوئی اس دین اسلام کو قبول نہ کرے اور قبول کرتا ہے تو وہ ہر صورت میں دین سے برگشتہ ہو دین کو چھوڑے مکے والے کیا کرتے تھے قبائل میں کیا کرتے تھے یہی کام کرتے تھے لوگوں پر سختیاں اسلام کے رستے کو روکنا اور جو مسلمان ہو جائے اس کو اتنی سخت سزائیں تو فرمایا کہ اللہ کی راہ سے روکنا وکفرون پہ ہی اور انکار کرنا کفر کرنا اسلام کے ساتھ کفر کرنا اللہ کے دین کا انکار کرنا مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا و اخراج و دیکھو نا مسجد حرام سے نہیں روکا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے تو نہیں روکا انہوں نے اللہ کے نبی کو داخل نہیں ہونے دیا صحابہ اکرام چودہ سو صحابہ اے رام باندھ کے گئے ہوئے ہیں انہوں نے نہیں داخل ہونے دیا تو یہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جمع کر رہے ہیں مسجد حرام سے روکنا وہ اخراج و ہی من ہو اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو نکالنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا مکے سے صحابہ کو نکالا مکے سے کتنی سخت صدائیں دیں اللہ پر ان ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر کے کہتے ہیں اکبرو اللہ ہے او بھائی حرام مہینے کے اندر لڑنا بڑا گناہ ہے پر سن لو یہ جو باتیں ہیں نا اللہ کے دین سے روکنا اللہ کے دین سے ان کا انکار کرنا مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور مسجد حرام کے رہنے والے مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کرنا نکالنا فرمایا یہ ساری چیزیں اکبر و اللہ اللہ کے نزدیک قتل سے لڑائی سے کہیں بڑا گناہ تو یہ کافر یہی کچھ کرتے تھے مکے والے یہی کچھ کرتے تھے ہاں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اتنی بڑی بڑی زیادتیاں کی جو کام خود کرتے تھے اس کی طرف نہیں ان کی توجہ کہ ہم نے کتنے بڑے گناہ کیے کتنے بڑے جرم کیے اللہ کے دین کے خلاف ہم نے کیا کچھ کیا ہے صرف حرام مہینے کے اندر لڑنے کو بہانہ بنا کے جہاد کے خلاف مسلمانوں کے قتال کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دینا اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ یہ کیا ہے اس کو کچھ حیثیت نہیں دیتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ ظالم یہ پروپیگنڈے کرنے والے اسلام کے دشمن یہ مکے والے یہ قبائل والے جو آج باتیں کر رہے ہیں یا مدینہ کے اندر یہودی مذاق کر رہے ہیں یا فلاں کر رہے ہیں یا منافقین باتیں کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں کتال سے قتل سے بہت بڑی چیزیں تو اس کو دنیا ان چیزوں کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے آگے کیا فرمایا والفتنہ تو اکبر من القتل یہ سارے فتنے شرک فتنہ کفر فتنہ مسلمانوں کو اسلام سے روکنا برگشتہ کرنا اسلام کی چیزوں کو ان کے لیے ہلکا بنا کے پیش کرنا اسلامی کلچر کو تباہ کرنا یہ بڑے بڑے فتنے یہ بڑے بڑے فتنے ہیں اسی طریقے سے مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا لوگوں کو گھروں سے ہجرتوں پہ مجبور کرنا دیکھو نا کشمیر میں لوگ کس طرح بیچارے پریشان ہیں ہجرتوں پر ہجرتیں کر رہے ہیں فلسطینی آج کل کتنے پریشان ہیں یہودی کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں ہاں جی مسلمانوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں ہر جگہ ہی ہر جگہ ہی مسلمان اس مصیبت میں گرفتار ان کی جانیں ان کے مال ان کا سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں جی اور باپ اپنے بچوں کو اپنی گودوں میں لے کے سمجھا گئے یہ منظر دنیا کو دکھا رہے ہیں یہودی کس ظلم اور درندگی کے ساتھ ان کا بڑوں کا چھوٹوں کا بچوں کا عورتوں کا جس طریقے سے قتل کر رہے ہیں جی یہ نظر ہی نہیں آتا کسی کو یہ شرک یہ کفر یہ کفر کا غلبہ کافروں کی قوت بہت بڑا فتنا کافروں کے پاس دشمن کے پاس جتنی قوت آئے گی جتنے وسائل آئیں گے اللہ کافر کافر ہے اللہ کو بہت ناپسند ہے لیکن اگر کافر کے پاس قوت ہو اور اس قوت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر قبضے کرے مسلمانوں کا قتل کرے یہ کتنے بڑے بڑے فتنے ہیں فرمایا مسلمانوں تمہیں یہ نظر نہیں آتے اور پروپیگنڈے کرنے والو تمہیں جہاد کے خلاف باتیں کرنے والو یہ چیزیں نظر نہیں آتی بل فتنا تو اکبروں میں نلقہ یہ فتنہ اللہ اکبر دشمن کا غلبہ فتنہ کفر فتنہ شرک فتنہ کفر کے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں پر مسلط ہونے والی غلامیاں فتنہ سمجھا گئی ہے اور مسلمانوں کا اس قدر مجبور ہو ہو کہ کافروں کی تابے داری اختیار کرنا یہ کتنا بڑا فتنہ ہے مسلمانوں کا کلچر ختم ہو جائے کافروں کا کلچر ملکوں میں پھیل جائے ان کی تہذیبیں ان کے نظام مسلمان علاقوں معاشروں کے اوپر مسلط ہو جائیں مسلمان ان کے سامنے مجبور ہو جائیں یہ بڑے بڑے فتنے یہ ہیں فتنے پھل فتنہ تو اکبر من القتل دوسری جگہ پر پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں نا دو تین رکو پہلے وہاں کیا ہے بل فتنہ تو اشد من القتل ہاں وہاں اشد کا لفظ آیا یہاں اکبر کا لفظ آیا کہ یہ فتنہ جو ہے یہ فتنہ بہت شدید ہے اس قتال اور قتل کے مقابلے میں یہاں اکبر کا لفظ آیا ہے کہ بہت بڑا ہے یہ فتنہ قتال اور قتل کے مقابلے کے اندر تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کفر کے خاتمے کے لیے اس غلبے کفر کے غلبے کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی ہے تو یہ یہ صحیح کام ہے اور وہ وہ وہ بڑا سلسلہ تو تمہیں نظر نہیں آتا اللہ اکبر ولفتنا تو اکبر میں نالقاتل یہ ہے نا غلامی ان کے نزیر چیز ہی کوئی نہیں کافر دشمن کا تسلط ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں لگتا اس کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے اور بھائی یہ ہے یہ فتنہ ہے اس فتنے کے خاتمے کے لیے قتال ہے قتل بہت بری چیز ہے لیکن یہ قتل یہ کیوں ہے یہ اتنے اعلی مقصد کے لیے کہ فتنہ ختم ہو کفر کا تسلط ختم ہو شرک اور کفر کے غلبے ختم ہوں مسلمان آزاد ہوں مسلمانوں کے خطے آزاد ہوں اس کام کے لیے یہ جہاد ہے ولا یزالو نہ یو قاتل کم حت ی ردو یہ لوگ یہ کافر تمہارے خلاف لڑتے ہی رہیں گے ہاں؟ یہ باز نہیں آئیں گے کب تک لڑتے رہیں گے حا یاردو عن ان کم یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں کافروں کی لڑائی کا کیا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو دین سے پھیر دیں مسلمانوں کی لڑائی کا مقصد کیا ہے کہ اس دین کو دنیا میں قوت مل جائے یہ دو واضح فرق ہے باقی ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں کشمیر کے جہاد میں یہ ہے افغانستان کے جہاد میں یہ ہے فلسطین کے جہاد میں یہ ہے یہ باتیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کافر لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے ہیلوں سے بہانوں سے مختلف طریقوں سے وہ تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے لڑائی کی تیاریاں کرتے رہیں گے قوتیں جمع کرتے رہیں گے ان کا مقصد کیا ہے وہ تمہیں دین سے بے دین بنا دیں یہ اس مقصد کے لیے وہ تم سے لڑتے رہیں گے کبھی نہیں باز آئیں گے انڈیا کبھی دوستی نہیں کرے گا امریکہ تم سے کبھی دوستی نہیں کرے گا وہ ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں تمہارا دین اس کو قوت نہ مل سکے یہ دین کی دعوت دنیا میں نہ پھیل سکے مسلمان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی بسر نہ کر سکیں ہاں؟ تم دین چھوڑ دو تمہارے کلچر بدل جائیں تمہاری سوچیں عقیدے سب کچھ بدل جائیں ان کے ان کی لڑائیوں کا اصل مقصد یہ ہے لیکن آگے جو فرمایا نا اِنستع مفصرین اس اس میں بہت خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی قوتیں استعمال کر کے لڑ لڑ کے تمہیں بے دین بنا دیں دین کا نام و نشان ختم کر دیں انتعاؤ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے کسی ایک علاقے میں ایسی صورت حال ہو سکتی ہے دو علاقوں میں کفر کا غلبہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کافروں کی خباستوں لڑائیوں ان کی قوتوں کی وجہ سے دنیا سے اسلام مٹ جائے اور اسلام دنیا میں پھیلنے سے رک جائے فرمایا یہ کبھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا ان استطاعوا وہ اگر کرنا چاہیں کر سکیں تو کر لیں لیکن اللہ ایسا نہیں کرنے دے گا اگر ایک علاقے میں کوئی خرابی ہے تو دوسرے علاقے کے مسلمانوں کو اللہ کھڑا کر دے گا ان کو جہاد کے لیے کھڑا کر دے گا اللہ تعالی یہ نہیں ہوگا کہ روئے زمین سے ہی دین مٹ جائے اور سب کچھ کافروں کو مل جائے یہ کبھی نہیں ہوگا اللہ اکبر و میّر تدم کو مند دین ہی فیا متوہ کا پھر فولا کا حبت تعمع پھر دنیا والا خرا جو مرتد ہو جائے دین چھوڑ دے تم میں سے ہاں اللہ اکبر تو پھر ایسے مرتد کی سدا کیا ہے بھائی ممبد اللہ دین ہو فخت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اگر کوئی شخص اختیار کر لے وہ مرتد ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ارتداد بہت ہی ناپسند ہے اگر کسی نے حالت اسلام کے اندر رہ کر کوئی اچھے کام کیے بعد میں وہ دین چھوڑ کر کسی اور دین میں چلا گیا اس اس کے دوسرے دین میں جانے سے اس کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے حب تعمال ہوں پھر دنیا بلآخرہ نہ دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ نہ آخرت میں اس کا کوئی نتیجہ یہ تو موت تک کوئی شخص اپنی اس دین اسلام پر قائم رہے گا تو اس کو اللہ تعالی اجر عظیم سے نوازیں گے جو اس کی محنت ہے اس نے نمازیں پڑھی ہیں اس کے روزے رکھے ہیں اس کے اور کام کیے ہیں اس نے صدقے دیے ہیں جو بھی اچھے کام کیے یہ اس کی حالت اسلام کے ساتھ کے موت تک اگر وہ پیرا دیتا رہا اسلام کے اندر اس کو موت ہو گئی تو انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا اس کا عمل قبول ہوگا لیکن اگر کوئی مرتد بھی ہو جائے پھر توبہ کے بغیر مر بھی جائے مرتد ہو گیا توبہ کر کے واپس نہیں پلتا اگر ابن کثیر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح دین چھوڑ دے اور دین چھوڑنے کے بعد پھر وہ توبہ کر کے واپس پلٹ آئے تو اس کے جو پہلے نیک اعمال ہیں وہ بھی باقی رہتے ہیں اگر وہ توبہ نہیں کرتا واپس نہیں آتا اس حال میں اس کو موت آ جاتی فیا مت بہو ارتداد کی حالت میں کفر کی حالت میں اس کو موت آ گئی تو پھر اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہاں جی اس کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک جو ہے وہ وہ فائدہ نہیں دے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں اللہ اکبر اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ کافر جو ہیں ان کے نیک اعمال اچھا مرتد اور آپ ایک مستقلی کافر ہے اگر وہ اچھا کام دنیا میں کرتا ہے تو اس کا تو دنیا میں تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو ہو جائے گا لیکن مرتد کو اللہ دنیا میں بھی نہیں فائدہ دیتا مرتد کو دنیا میں بھی نہیں فائدہ ملتا یہ گنگا رام بنایا ایک ہندو نے سمجھا گئی یہ فلاں نے یہ چیز بنائی ہے ایک سکھ نے دیال سنگھ لائبریری بنا دی کالج بنا دیا یہ کر دیا بڑا خرچ کیا تو دنیا میں ٹھیک ہے ان کے نام ہیں اچھے لوگوں کے اندر ان کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے چلو دنیا میں عزت مل گئی شہرت مل گئی کچھ نہ کچھ تو مل گیا نا جی کافر کو دنیا میں چیزیں مل جاتی ہیں لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا آخرت تو توحید کے ساتھ ہے آخرت میں جتنا اجرا ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے لیکن جو مرتد ہے نا مرتد کے اللہ تعالیٰ ایسا یعنی غضب ہوتا ہے اس شخص کے اوپر جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑتا ہے اسلام کو جاننے سمجھنے کے باوجود اسلام کو چھوڑتا ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں بچتا نہ دنیا میں نہ آخرت کچھ بھی نہیں ملتا اس کو اللہ تعالیٰ اس کا سب کچھ ضائع کرتا ہے ولاقہ صحاب اللہ رحم فیحہ خالدون یہ دوزخی ہیں آگ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں ان اللہ آ ولدینہ حاجر وجاہدو فی سبیل اللہ الاء یرجون رحمت اللہ واللہ غفور غصور الرحیم بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ولدینہ حاجر اور جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کی رحم الاائے کا یہ لوگ یرجون امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے یہ آیت بھی پچھلی آیت سے کے ساتھ ہی بیان کی گئی ہے کہ جب جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں آ گئیں تو عبداللہ بن جاش اور دوسرے سارے لوگ بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کر اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے کہ کیا پھر یہ جو جہاد ہم نے کیا, کیا اس کا اجر ہمیں ملے گا کیا اس کی امید ہمیں رکھنی چاہیے جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ نے خود پھر اس کا جواب دیا کہ تم نے جو کچھ کیا اللہ کی رحمت کی امید رکھو اللہ سے اجر کی امید رکھو وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی جنہوں نے اللہ کے لیے جہاد کیا اللہ کی راہ جہاد کیا علائق یرجون رحمت اللہ یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں مطلق بھی آیت یعنی ایک واقعے سے منسوب بھی ہے لیکن مطلق بھی یہ آیت ہے اللہ کی رحمت کی امید ان تین چیزوں کے ساتھ ہے ایمان لائے بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور ہجرت کرے خالص نیت کے ساتھ کرے اللہ کے دین کی خاطر کرے اور جہاد کرے فی سبیل اللہ کرے یہ تین کام کرنے والے لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں ہاں اللہ کی رحمت کی امید ان لوگوں کے ساتھ ہے اور اگر یہ لوگ کام نہیں کرتے ہاں جی ایمان ہے ایمان لائے ہیں لیکن ایمان میں وہ اخلاص نہیں وہ شرک ہے وہ چیزیں ہیں جو ایمان کے منافی ہیں ہجرت کی ضرورت ہے لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں مال ان کو پکڑ لیتا ہے کاروبار ان کو پکڑ لیتا ہے گھر ان کو پکڑ لیتا ہے یہ یہ اللہ کے دین کی خاطر ضرورت ہونے کے باوجود حجرت ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں اور پھر جہاد کی ضرورت ہے کفر کے غلبے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں باقی اگر اس کا مطلب ہے جو بھی کریں یہ کام اگر نہیں کرتے تو پھر ان کو پریشان ہونا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کا کی امید کیسے رکھیں سمجھا گئی ہے تو اللہ کی رحمت اللہ سے اجر کی امید ان چیزوں کے ساتھ اللہ نے وابستہ کی ہے ایمان ہجرت اور جہاد اللہ اکبر یہ امید رکھیں ان کو غلبے ملیں گے انشاءاللہ ان کو قوت ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر سے اجر ملے گا ہیں جی شہادت کی موت ملے گی اللہ کی طرف سے جنت ملے گی اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا یہ رحمت کی امید رکھنی چاہیے اجر کی امید رکھنی چاہیے ان چیزوں کے ساتھ رکھنی چاہیے ہاں ان لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مجاہدوں کی مہاجرین کی اور پکے ایمان والوں کی جو غلطیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا مہربان لیکن یہ غلطی بہت بڑی ہے کہ ضرورت ہو وقت آئے جہاد نہ کرے ہاں جی اور کفر کے غلبے کو چھوڑ کر یعنی وہ کسی دار اسلام کی طرف ہجرت کر سکتا ہے اس کے لیے گنجائش موجود ہے وہ صرف گھر کی محبت کی وجہ سے اپنے کاروبار کی وجہ سے دین کے بارے میں نقصان برداشت کر لے پھر اس کو تو پریشان ہونا چاہیے اللہ کی رحمت کی امید رکھنے کی بجائے اس کو اپنے گناہوں کی طرف دیکھنا چاہیے اللہ